میرے دو سوال ہیں ایک تو اگر کسی کے پاس دو تولہ سونا ہو تو اس کے پاس زکوٰۃ ہے یا ساڑھے سات تولہ ہو تو ہی زکات ہے اور دوسرا سوال کہ اگر کسی کے پاس دو تولہ سونا ہے اور وہ زکوٰۃ نکالتا ہے لیکن اس کے گھر کے حالات ایسے ہیں کہ وہ بیچارہ کھانے کے لیے بھی اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اور بچوں کی فیس وغیرہ بھرنے کے لیے نہیں ہے تو وہ زکوات کے پیسے لے سکتا ہے کہ پورا کر دو سوال ہے نا اس کو محدود رکھتے سب سے پہلی بات یہ بتائیں کہ جس کے پاس دو تولے سونا ہو اس نے کس حکیم سے پوچھ کے زکات دی خود ہی مستحق ہے وہ نہیں ہے یہ بنیادی معاملات ہر مومن کو پتہ ہونا چاہیے بھائی آپ سنیا چھوڑ دیے لوڈی پہ چھوڑ دیں کا سوال سن لیا اگر ایک آدمی کے پاس دو تولے سونا آج کل کے حساب سے بھاؤ غالب چل رہا اٹھاون ہزار ایک لاکھ سے اوپر کا ہو گیا لیکن اسے نقد نہیں ہے چاندی نہیں ہے زکات نہیں, نہیں دے گا ایک بار کسی کے پاس ساڑھے سات تولے سونا ہے اور اس پر سال بیت گیا ایسی صورت میں اس پہ زکات واجب ہوگی اس کو زکات نکالنی ہوگی یہی پوچھا نا آپ بس دونوں باتیں بتا دی اب شروع جو سوالات آپ کے پاس آئے